بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عیل فی قرآن چونکہ قریش مانوس ہوئے ایلا یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوسو البئی لہذا ان کو چاہیے کہ اس ڈر کے رب کی عبادت کرے من اپ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا